آج جو اشعار پیش خدمت ہیں وہ میرے مرشد محبوب سیدی حسندی محب و محبوب مرشدی مولائی عار اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں ان کا عنوان ہے تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا یہ جو عنوان ہے یہ معمولی عنوان نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بندگی کا خدائی منشور نازل فرمایا یا ایدین امن الطف اللہ فکون اے ایمان والوں تقوا اختیار کرو ہیں ولایت کے دو جز ہیں اول جز تو ایک بنیادی ہے جو ہے ایمان الحمدللہ ہم سب کو حاصل ہے لیکن اس کے بعد کیا فرمایا یا یوہ لدینہ آمن اطف اللہ کیا دوسرا جزوا ہے پہلا جز ایمان اور دوسرا جزو ہے تو ان دو چیزوں سے مل کر ولایت پکی ہوتی ہے ولایت کامل. ولایت کامل ہوتی ہے ایک ولایت یعنی اللہ کی دوستی عام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی اللہدینہ امن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دوست یہ تو ہے عام ولایت یہ سارے عامت المسلمین کے لیے یہ آیت ہے لیکن خاص دوستی جس کو حاصل کرنی ہو اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے تقویٰ شرط ہے آج ایمان تقویٰ شرط ہے اور یہی ایک راستہ ہے اللہ سے ملنے کا یہی ایک راستہ ہے اللہ والا بننے کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا ہے اقتف اللہ وقن و ماسا ذقین اور ملے گی کہاں سے دولت دولت ایمان کی اور تقوی کی کہاں سے ملے گی خون و معذ فارقین کام یہ کرنا ہوگا کہ اہل اللہ کے ساتھ رہ پڑھو یعنی کہ اتنا رہو جس کی تفسیر میں علامہ علوسی الس محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر چودہ جلدوں پر ہے روح المانی اس کا نام ہے ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے اس کو پڑھنا لیکن ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ آلوثی فرماتے ہیں کہ کتنا رہو رہنے کا حکم تو دیا اللہ نے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا رہو اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللّہ آلوثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا رہو اے خالت متل ہوں بات رہنے کا فائدہ تو جب ہی ہے اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان جیسے اخلاق ان جیسے اخوار ان جیسے اعمال ان جیسا حوصلہ آپ کو بھی حاصل ہو جائے بھئی آپ کسی کے ساتھ وقت لگاتے ہیں جیسے تبلیغی جماعت میں وقت لگاتے ہیں ایسے ہی جو کسی دنیاوی کام کے لیے وقت لگاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ اعمال وہ حوصلہ اور وہ باتیں ہمارے اندر آ جائیں یہ مقصد تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم کورے کے کورے رہیں اور دوسروں تک جو ہے ہم نہیں پہنچائیں مقصد تو نیت تو یہ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ بھئی جو ہم بات منہ سے نکال رہے ہیں وہ ہمارے اندر بھی آ جائے ہے نا تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ صدیقین یعنی یہ صدیقین کا جو درجہ ہے اولیاء اللہ کا یہ قیامت تک صدیقین اول تو پیدا ہوتے رہیں گے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اب جو ہے وہ شیخ عبد القادل غیلانی پیلانی پیر حضرت شیخ عبد القادل جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو اب رہے ہی نہیں اور حضرت خواجہ نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ بہاؤدین نقش رحمۃ اللہ علیہ اب نہیں ہے اور اسی طرح دوسرے جو بزرگان دین ہیں وہ اب نہیں ہے لہذا اب واضح لوگ سمجھتے ہیں کہ اب وہ پہلے زمانے جیسے اولیاء اللہ نہیں رہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور اس عقیدے سے اگر غلط فہمی کی بنا پر ہو تو اور بات ہے لیکن ایسا عقیدہ رکھنا قرآن پاک کی عیسایت کی تصویر ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سون و معذ سچوں کے ساتھ رہو اللہ والوں کے ساتھ رہو تو اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ سچوں کے ساتھ رہو اور نہ پیدا کریں سچوں کو اولیاء اللہ نہ ہو تو یہ تو عادل کے خلاف ہو گیا کہ نہیں اور اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے کہ نہیں کہ پہلے زمانے والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے معارف اور محبت کے خزانے دیے ہوں اور ولایت کے مقامات اعلیٰ درجے کے دیے ہوں وہ اس زمانے والوں کو نہ دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نوزب باللہ عاجز ہیں ان کے پاس کوئی کمی ہے خزانے میں دینے والی ذات تو وہی ہے نا بھائی پہلے بھی جو علی اللہ پیدا ہوئے ان کو بھی اللہ ہی نے عطا فرمایا اور اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں میرے شہر کا شعر ہے ہاں وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی پورے سی ناسک اللہ تعالیٰ وہی ہیں قدیم واجب الوجود اور اضل سے ہیں اب تک رہیں گے تو اور ان کے خزانے بھی ان میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی ان کے خزانے لامحدود ہیں تو ان کو عطا کرنے میں کیا کمی ہے تو اس لیے ایک تو یہ عقیدہ درست کر لیا جائے کہ یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے کہ پہلے جیسے اولیاء اللہ نہیں رہے اللہ تعالی نے ہر زمانے میں اولیاء اللہ کو محبوز فرمایا اور ان سے بڑے بڑے کام ہیں اور ان کو بڑے بڑے درجات بھی عطا فرمائے تو ایک بات تو یہ ہو گئی دوسرے یہ کہ یہ سمجھنا کہ نہیں ہے وہ اس آیت کی تقدی ہو جائے گی کہ اللہ تعالی تو فرما رہے ہیں کہ رہو ان کے ساتھ اور وہ قومی نہ ہو وہ قومی نہ ہو جن کے ساتھ رہنے کو اللہ تعالی فرما رہے ہیں جو قیامت تک اولیاء اللہ کی کرسیاں غوث کی ابدال کی قطب کی سب پر رہیں گی ہماری آنکھوں, آنکھوں میں جو موتیا اترا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم اولیاء اللہ کو پہچانتے نہیں موتیا ہماری آنکھوں میں ہے کہ ہم اولیاء اللہ کو پہچانتے نہیں کیونکہ اولیاء اللہ کوئی اشتہار نہیں دیتے اور کوئی شہرہ نہیں نہ وہ چاہتے ہیں شہرا وہ تو اپنے آپ کو مٹانا چاہتے ہیں ایک شخص نے حضرت خانوی رحمتہ اللہ علیہ سے علیک کیا کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص ہے جو اب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں پہلے وہ گوشت تھا اب دال ہو گیا اور فرمایا کہ بھائی جو ابدال ہوتا ہے وہ دعویٰ تھوڑی کرتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں وہ تو ساری کائنات سے اپنے آپ کو گھٹیا اور کمتل جانتا ہے عظیم اور بر ملائق شرب داشتن کے خدرا پاشتن اولیاء اللہ کا تو یہ حال ہوتا ہے اسی وجہ سے اولیاء اللہ اپنی نظروں میں خود اتنا کمتر جانتے ہیں اپنے آپ کو کہ کتے سے بھی بہتر اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے اپنے آپ کو اور یہ وجہ ہے کہ ان کا شرف ملائک سے بڑھ جاتا عظیم بل ملائک شرف داشتن کہ خدر نپن داشتن کہ اپنے آپ کو کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے اتنے گٹیا جانتے ہیں اپنے آپ کو تو کہاں کہ وہ دعویٰ کریں کہ ہم اب ڈالیں تو فرما ہے کہ پہلے وہ گوشت تھا اب ڈال ہو گیا <laughs> تو دلچسپی بات یہ اور صدیقی کا جو درجہ ہے یہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بڑا درجہ اولیاء اللہ کا ہے سب سے بڑا درجہ اس کی دلیل کیا ہے قرآن پاک سے دلیل ہمارے حضرت نے دی کہ انبیاء نبوت کا تو اب سلسلہ ختم ہو چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزما سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے اور خاتم النبیین تھے اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو یہ عقیدہ رکھے جیسے بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ وہ سب وہ قاتل ہو جائے گا تو اس لیے اب تو نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا لیکن ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صدیقین فرمایا صدیقین جمع کسی کا نازل فرمایا اچھا اب کہاں سے ثابت ہوا کہ صدیقیت جہ ولایت کا سب سے آخری وہ مقام ہے جس کے بعد نبوت شروع ہوتی نبوت کو صدیقیت نہیں پہنچ سکتی یہ یاد رکھیے کہ نبی کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا بلکہ اس سے دور دور ہے ولایت بھی اس سے بھی دور ہے اس، وہ نبی کے درجے کو کیا قریب بھی نہیں پہنچ سکتی ایک حد فاصل ہے اس کو آج کل انگریزی میں نو مین لینڈ کہتے ہیں دو ملکوں کے بارڈر کے درمیان ہمیشہ کچھ جگہ چھوڑی جاتی ہے نا تاکہ وہ جگہ کہلاتی ہے نو مینز لینڈ یہ کسی کا حصہ نہیں ہے کسی بھی ملک کے در... بارڈروں کے درمیان ایک پٹی سی ہوتی ہے اس کو نو مینز لینڈ کہتے ہیں اسی طرح ولایت اور نبوت کے اندر ایک نو مینز لینڈ ہے کہ اس... نہ, نب... نہ ولایت اس سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ نبوت اس سے نیچے آ سکتی ہے تو غرض یہ کہ اب یہ کیسے ثابت ہو کہ صدیقیت جو ہے وہ ولایت کا سب سے بڑا درجہ ہے اس کے بعد کوئی درجہ نہیں تو علائیک الدینہ الحم اللہ علیہ مین النبیم و صدیقین و اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا راستہ ہم مانتے ہیں ہر نماز میں ہم ان لوگوں کا راستہ مانتے ہیں ایک دن سراۃ المستقیم سراۃ اللدینہ انحمتا علیہم ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دیجیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے کیا مقبولا حق کی کیا شان ہے مقبول حق کی کیا شان ہے کہ ہر نماز میں ہم کو مقبولان, مقبولان حق کا راستہ مانگنا سکھائے کتنا بڑا درجہ ہے اولیاء اللہ کا کہ ہر, ہر نماز میں ہم کون سا راستہ مانگتے ہیں اولائک الذین اللہ لدینہ انعام ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے ہے نا تو جو انعام یافتہ لوگ کون ہیں یہاں تو نہیں بتایا سورے فاتح میں تو نہیں بتایا کہ انعام یافتہ کون ہیں آگے فرمایا اولائک الذین انعام اللہ علیہم میننبی ان لوگوں پر انعام ہوا ایک تو انبیاء علیہ السلام اس کے بعد فوری بات کون سا درجہ بتایا صدیقین الاحق البینہ الحم اللہ علیہ مین البی نبی اختتام اس کے بعد وہ صدیقین پھر شہداء پھر صالحین اور پھر کیا فرمایا وحسن الاح کا رفیقہ ارے کیا ہی اچھے رفیع ہیں ان کا ساتھ کیسا پیارا ساتھ ہے یہ کتنے اچھے رفیق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا انعام فرمایا کیا کیا بات ہے ان کے کیا درجات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کلام کلام پاک کی زینت بنایا اور ہر نماز میں ہم کو ان کا راستہ مانگنا سکھایا اور ان کے ساتھ رہنا رہنے کا حکم ہم کو فرمایا اور فرمایا وہ حسوم اولا رفیقہ کیا ہی اچھے رفیع ہیں کیا ہی اچھے رفیع ہیں ان سے بہتر کیا دوستی ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المر الادین خلیل ہی پلیم ضرور کم میو کہ ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے جو اس کا قریبی گہرا دوست ہوتا ہے اس کی عادات اس کی اتوار کو خود خود وہ اپنا لیتا ہے تو فرمایا کہ المر و اعلیٰ دین خلیل ہی پلیم ضرور کم پھر تم دیکھ لو کہ تم کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں اگر تم اچھوں کے ساتھ دوستی رکھو گے حسون الاحر افیقہ کے ساتھ دوستی رکھو گے احسن احسن لوگوں کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ دوستی رکھو گے تو انہی کے اخلاق انہی کے اطوار اور انہی کا کردار اور انہی کی گفتار اور ان کی کردار اور ان کی رفتار سب تمہارے اندر آہستہ آہستہ منتقل ہوتی رہے گی جی اور کیونکہ وہ انعام یافتہ راستے پر ہیں تو تم بھی انہی کے ساتھ ساتھ انعام یافتہ ہو جاؤ گے تو یہ ہے تو صدیقین فرمایا کہ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو ولایت کا سب سے آخری درجہ ہے جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے خزانے میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں اگر سارے عالم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ایمان دے کر اپنا بنا لیں اور اللہ تعالیٰ تمام کے تمام کو ولایت و صدیقیت کا سب سے اعلیٰ مقام اطا فرما دیں تو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے بھائی ہے بتائیے تو حضرت نے فرمایا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام مانگتے رہو اللہ سے اللہ سے مانگنے میں کمی مت کرو جی مانگتے رہو گے تو انشاءاللہ تعالی ایک دن وہی اعمال کی توفیق اللہ تعالی نصیب فرما دیں گے اپنے پیاروں کے اعمال کی توفیق اپنے پیاروں کا کردار اپنے پیاروں کی جیسی گفتار اپنے پیاروں کے جیسا کردار اللہ تعالی عطا فرما دیں گے مانگتے رہو مانگنے میں کمی نہ کرو کیونکہ وہ بہت بڑے داتا ہیں فرمایا ان نکانتل و ہاو یہ ان کا اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں ربنا لا لاطی قلوبنا بعد باد عظئی کا نام وہ حب لنا کا راہنا فرمائے گی اللہ ہمارے دل کو ٹیڑا ہونے سے بچا لیے بچا لیجئے ربنا لا لات قلوبنا اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ ہونے دیجئے ٹیڑھا پنکھ کیا ہے کہ حق نظر آ رہا ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہے یا حق نظر آ رہا ہے اس کو حق مانتے نہیں تو یہ دل کا ٹیڑھا بادیز ہدعی کنا بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں حق راستہ دکھا دیا ہدایت بھی دے دی, دی پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لیجیے وہ ہب لنا ملد ان کا اور ہم کو اپنی وہ رحمت خاص رحمت وہ اپنی خاص رحمت جو دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچاتی ہے جس کی رحمت کے سائے میں رہ کر ہم اللہ والے ہو سکتے ہیں ہب لنا ہم کو ہیبا کر دیجئے ہیبا جو ہوتا ہے کسی معاوضے کے اس طور پر نہیں ہوتا بلکہ ہیبا بھی ہیبا ہوتا ہے دے دیا دے دیا اس کا وہ نہ کسی چیز کا بدلا نہیں ہوتا کسی قابلیت کا معاوضہ نہیں ہوتا بلکہ ہیبا ہیبا ہوتا ہے ہم آپ سے ہیبا کیوں مانگ رہے ہیں ہبا اس لیے مانگ رہے ہیں کیوں کہ کیونکہ, کیونکہ ان کا انت الوخاب آپ بہت بڑے داتا ہیں بہت بڑے دینے والے اور اس کی تفصیل بھی عاشقانہ لیا ان کا کیونکہ آپ وخاب اس لیے ہم آپ سے یہ مانگ رہے ہیں ہیبا مانگ رہے ہیں ہم اپنی نیکیوں کا ہم اپنی نمازوں کا ہم اپنے صدقہ و خیرات کا یا ہم اپنی ذکر و اذکار کا نوافل کا بدلہ نہیں مانگ رہے اللہ میں آپ سے بلکہ ہم تو ہیبا مانگ رہے ہیں اور ہیبا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ وہ ہیں بڑے ہیبا کرنے والے ہیں <تصفح> <تصفح> کوئی معاوضہ تھوڑی مانگ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم نے اتنی نمازیں پڑھی لہذا آپ کو آپ کے اوپر واجب ہو گیا ہے دینا ارے ہماری نمازیں کیسی نمازیں ہیں بھائی ادھر نیت باندھی ادھر جو ہے وہ دوسرے خیالات آنے شروع ہو گئے کیسی نمازیں ہماری اس لائق ہیں اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لیکن ان کی کریمی ہے کہ بس تم میرے نبی جیسے کام کر لو نبی جیسے اعمال کر لو تو تمہاری بخشش ہم کر دیں گے سب کچھ تمہارا اپنے کرم سے قبول کر لیں گے اس لائق نہیں ہے ایک بزرگ تھے روزانہ تحفظ پڑھتے تھے اور آسمان سے آواز آتی تھی کہ قبول نہیں قبول نہیں ہے تعجب پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں گریا ازاری کر رہے ہیں آسمان سے آواز آ رہی ہے قبول نہیں ایک دن خادم نے کہا کہ حضور آپ روزانہ تعجب پڑھتے ہیں اتنی تلاوت اتنے آنسو بہاتے ہیں کہ آپ کا جسم بھی لاغر ہو گیا اور وہاں سے تو آواز آ رہی ہے قبول نہیں تو آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں تو فرمایا کہ اگر کوئی اور دروازہ ہو تو مجھے بتا میں جاؤں کہاں میرا تو وہی میرا تو وہی رب ہے میرا وہی مولا ہے میں جاؤں کہاں کوئی دوسرا دروازہ ہو تو بتا تو میرا تو کام یہی ہے وہیں پڑے رہنا دروازے پہ پڑے رہنا میرا کام وہی ہے میرا کام کرنا ہے قبول کرنا تو ان کا کام ہے اس ادا پہ اللہ تعالیٰ کو جو پیار آیا تو آواز آئی قبولست گرچے ہنر میں اس تخت کہ جزمہ پناہ بغیر میں اس تخت یہ قبول ہے اگرچہ تیری کام میں کوئی ہنر نہیں ہے کوئی قابلیت نہیں ہے لیکن چونکہ تیرا کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے میرے سوا اس لیے میں نے قبول کر لیا ہمیں تو ان کے دروازے پہ چپکے رہنا ہے لپٹے رہنا ہے اور لگے رہنا ہے ہمیں اس سے کام نہیں بھیک مانگتے رہنا ہے فقیر کا گدا کا کام کیا ہے کہ وہ بھیک مانتا رہے اور دینا نہ دینا ان کا کام ہے اور انشاءاللہ وہ دیتے ہیں جو ان سے مانگتا ہے وہ دو نہیں اجیب ہم دیں گے قبول کریں گے جب وہ کہہ رہے ہیں تو ضرور قبول کریں گے اب کب قبول کریں گے یہ بھی انہیں کا کام ہے انہیں پر چھوڑ دو یہ ہے تسلیم و رضا کہ دعا مانگتے رہیں دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام تیس برس تک دعا مانگتے رہے تیس برس تک تیس برس کے بعد ان کی دعا کا ظہور ہوا قبول تو فوراً ہو جاتی ہے دعا لیکن ظہور نبی تھے کتنے دلی القدر ہیں لیکن تیس برس کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی تو مانگتے رہنا ہمارا کام ہے اور دینا نہ دینا کا کام ہے اور اللہ تعالی دیتے ہیں تو غرض یہ کہ یہ جو صدیقیت کا سب سے اعلی درجہ ولاقت کا ہے یہ اور یہ ذوق نبوت بھی ہے یہ عنوان میں نے جیسے ارض کیا کہ یہ معمولی عنوان نہیں ہے تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا جو لوگ تنہائی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں زاہد خشک بنے ہوئے ہیں کسی اللہ والے سے تعلق نہیں کرتے اور اس سے عشق و محبت کے ساتھ اللہ کا نام لینا نہیں سیکھتے اور گریا ازاری نہیں سیکھتے وہ اللہ کے راستے میں چلنا ممکن نہیں ہے اور ذوق نبوت سے وہ آ رہی ہیں ذوق نبوت سے آ رہی ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اللہ اسل کا حبک و حکم حبک ون حبک اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود مانگ رہے ہیں اور خود مانگنا ہمیں سکھا رہے ہیں نبی کا مانگنا کیا ہے امت کو سکھانا ہے نبی کا مانگنا کیا ہے صحت قرب فرحم و تیر الرحیمی نبی استفار کر رہا ہے تو کیا نوزب اللہ نبی گناہ کر رہا ہے جو استغفار کر رہا ہے نہیں یہ ایک تو تعلیم امت کے لیے ہے کہ اوکے اس طرح مانگو جیسے باپ سکھاتا ہے بچے کو چھوٹے بچے کو کیسے ایسے کام کرو خود کر کے بھی دکھاتا ہے کیسے ایسے کرو اس طرح چل کے دکھاتا ہے اس طرح دوڑ کے دکھاتا ہے ایسے ہی نبی جو ہے امت کی تعلیم بھی کرتا ہے دوسری بات اس میں راز میرے حضرت نے یہ فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبی جو استغفار کرتا ہے وہ گناہوں پر استغفار نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے پچھلے درجے پر استغفار کرتا ہے کیونکہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اس کا درجہ اللہ کے یہاں بڑھ جاتا ہے تو نبوت کا جو درجہ پہلے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمتر درجے سے اعلی درجے میں جانے کے بعد اس کمتر درجے پر استغفار کرتا ہے نبی, نبی کا استغفار اور ہے اور امت کا استغفار اور ہے تو غرض یہ کہ یہ ذوق نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے اللہ اصل کا حبت وحب من میں و عمل الگی بلغنی حبت اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی محبت محبت کا قابل ہو جو جس سے آپ کی مجھے محبت ملے تو فرمایا مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں نے واقعہ گزشتہ جمع عرض کیا تھا کہ کس طرح وہ کتابیں اور بڑے بڑے عنی علوم اور قنون کے ماہر تھے اور کس طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق کیا اور رونے لگے تو عرض کیا کہ ہم سمجھتے تھے کہ علم ہمارے پاس ہے آج معلوم ہوا کہ علم تو ان بوریا نشینوں کے پاس ہیں اللہ والوں کو کیا کم تر جانتے تھے پہلے اور جب جب تعلق ہو گیا اور ایک ہی مجلس سنی تو چوکٹ پکڑ کے رونے لگے اور کیا شارکے کہ جانے کس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبھے باطل ہوا اور اس طرح پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا اور چھوڑ کر درس و تدریس و مدرسہ شیخ بھی رندوں میں شامل ہوا اپنی, اپنی فضیلت کی جو خیالات اور اپنے فضیلت وغیرہ کو سب کو چھوڑ کر جب مٹ اپنے نفس کو مٹایا تو یہ شیخ بھی رندوں میں شامل ہوا اب جو حضرت خانوی کا بتایا ہوا ذکر اللہ والوں کا بتایا ہوا ذکر کیا تو ذکر کر کے کیا مزہ آیا اس کو کیا فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اچھا ابھی یاد آ جائے گا نام لیتے ہی نشاسا چھا گیا اب جو اپنے نفس کو مٹایا دیکھیے نفس کو بھی کیسے مٹایا کہ اتنے بڑے مجدد نے خود گواہی دی کہ فرمایا حضرت مولانا ابوالحسن مولانا سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ پہلے آپ نے ایک ارسالہ نکلتا تھا المارث اس کے اندر کچھ باتیں ایسی تھیں جو بزرگوں کے مسلب کے خلاف ہیں جب تک آپ اس کی تربیت شاید نہیں کریں گے آپ کو بیچ نہیں کروں گا تو کیا کیا کہ اس کی تربیت بھی شائع کری بہت بڑے علامہ تھے حضرت فرماتے تھے کہ ان کی بڑی بڑی کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں تو حضرت فرماتے تھے کہ اتنے بڑے عالم تھے کہ پورے عرب کے اندر ان کا غلغلہ تھا عربی زبان میں تقریر کرتے تھے عربی زبان میں علوم اور حاشی لکھتے تھے اتنا بڑا ان کا عالم تھا لیکن جب اپنے نف کو مٹایا تو وہ کیا مٹایا کہ خود شیف نے گواہی دی کہ فرمایا کہ ارسلیما گیر اخلاص عمل ان سے اخلاص عمل سیکھو اتنا بڑے عالم کا ہونا اور پھر رسالے میں تردید شائع کرنا یہ معمولی بات نہیں رسالے میں تردید بھی شائع کی رجوع بھی کیا اور وہ رسالہ لے کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت دے لیجیے تردید جی سے پھر فرمایا کہ دیکھو ان سے اخلاص عمل سیکھو اتنے بڑے عالم اور علی کے اعلان جو ہے اس کی تردید اور رجوع شائع کیا تو پھر فرمایا کہ نام لیتے ہی نشا سا چھا گیا اب یہ مٹے بغیر اللہ کا نام محبت جب دل ٹوٹ گیا نا اتنی بڑی بات کر ڈالی کہ سارے عالم نے وہ اور اتنا بڑا عالم اور رجو یہ کیا کہ اچھا ہماری غلامات غلط تھی غلامات غلط تھی تو دل پہ کیا گزری ہوگی لیکن اخلاص تھا اللہ کے لیے تھا اس کام بن گیا مٹ گئے تو کیا فرمایا کہ اس نام لیتے ہی نشاسا چھا گیا اب جو اللہ اللہ کیا شیخ کا بتایا ہوا ذکر کیا نام لیتے ہی نشا سا چھا گیا ذکر میں تاثیر دور جام ہے اور وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے اب مزہ آنے لگا عبادت میں پہلے عبادت خوش تھی نماز بھی پڑھ لی سب کچھ کر لیا لیکن اب جو نفس مٹایا ارمانوں کا خون کیا اپنی نفس, نفس کو مٹایا تو کیا, کیا دل ٹوٹا اور اس میں اللہ کی کیا محبت آئی کیا عاشقانہ ذکر کیا کہ نام لیتے ہی نشاسا چھا گیا ذکر میں تاثیر دور جام ہے اور فرمایا کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا ہم, ہم آپ کو آخری رات میں ملیں گے وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے صبح سے ہی انتظار شام ہے. اب بیچینی لگ گئی جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے فلی کو جب اللہ والوں کو جو لگی ہوئی ہوتی ہے کسی کو وہ لگ جائے تب وہ اچھلنے لگتا ہے پھر آشقانہ ذکر کرتا ہے پھر وہ پھر وہ بے چین ہوتا ہے کہ جو دولت مجھے ملی ہے کاش میں یہ دوسروں کو بھی پہنچا دوں کیا دولت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذوق نبوت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک عورت آیت نازل فرمائی وسب نب سکم آلین یدڑون اور بالغدا والعشی ولاشی یریید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے آرام فرمایا اللہ تعالی نے کہ آپ جائیے اور میرے ان بندوں کو میرے ملنے کا پتا اور میرے ملنے کا نشان بتائیے جو مجھ کو صبح شام یاد کر رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن ان کو اپنی پھول محمدی کی میں بسا کر ان کو مجھ تک پہنچنے کا راستہ بتائیے بس پھر نب سکا مائل لدین یگروں وہ پہلے ہی اللہ کو یاد کر رہے تھے اللہ کو تو پہلے ہی یاد کر رہے تھے پھر کیا ضرورت تھی ان کو آگے بھیجنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے آرام کر کے ان کے پاس پہنچ... پہنچنے کا حکم دینے کی کیا ضرورت تھی وہ تو خود اللہ اللہ کر رہے تھے لیکن کیا ہے کہ اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بتلاؤ ان کو مجھ تک پہنچنے کا راستہ آپ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال کے گھر سے بے گھر کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیے اور آپ ان کو میرے ملنے کا پتہ بتائیے ان سے ملنے کا پتا کوئی نشان تو بتا دے اے میرے رب جہاں یہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیوں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا کہ آپ بس تنہائی میں عبادت کرتے رہیے نہیں تنہائی کی عبادت کے بعد اب آپ جلوت میں آئیے اور لوگوں میں ان کو میرے ملنے کا پتا میرے ملنے کا راستہ بچلائیے یہ عنوان ہے یہ تیرے عاشقوں میں دینا تیرے عاشقوں میں مرنا اللہ تعالیٰ کی آتا ہے میرا اس میں کوئی کمال نہ میرے مرشدین کی فیض اور دعائیں اور سرفات ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمد للہ نے لدی بنا جی کتے مس والے حاصل اسی طرح سے ممکن تیرا سے گودرنا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 کبھی دل سے شکر کرنا یہاں زندگی کا طریقہ زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں تعلیم فرما رہے ہیں کہ اللہ کا راستہ کیسے طے ہوتا ہے جب مصیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو گھبراؤ مت یہی سمجھو کہ ان حالات ہی میں میرا فائدہ ہے کیونکہ اللہ تعالی حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں اللہ حاکم بھی ہیں حکیم بھی ہیں ان کو پوری قدرت ہے حالات کے نافذ کرنے کی بلائیں تیر اور فلک کما ہے صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ بلائیں تیر اور فلک کما ہے چلانے والا شہنشاہ شاہ وہیں سے سارے حالات آتے چلانے والا شہن شاہ ہے اسی کے زیر قدم اما ہے بس کوئی مفر نہیں کوئی جائے پناہ ہماری نہیں سارے حالات وہیں سے آ رہے ہیں اب بندہ اگر اللہ کو راضی کیے ہوئے ہے تو حالات وہاں سے تبدیل ہو جائیں گے اور اگر اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں تو دوسرے قسم کے حالات آئیں گے تو اس لیے اب کوئی پریشانی آ گئی, کوئی مشکل آ گئی, تو مصیبت کی بھی دو قسمیں ہیں ایک مصیبت برائے مصیبت ہوتی ہے برائے عذاب ہوتی ہے اور ایک مصیبت جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے اور علامت اس کی کیا ہے کیسے پتا چلے کہ ہم پہ مصیبت آئی ہے اگرچہ اپنے آپ کو بہت گناہ گار ہی سمجھنا چاہیے قطاکاری سمجھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر بوڑھے لوگ اور شیرخوار بچے اور مویشی نہ ہوں تو تم پر اللہ کا عذاب ایسے برسے جیسے پتھروں, پتھروں کا عذاب ہو لیکن صرف ان کی وجہ سے اللہ تعالی اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اور تمام تعلیم دین کی یہی ہے کہ اپنے بزرگوں کا اپنے بڑوں کا بہت احترام کرو یہ ان کی وجہ سے ہم پہ طرح طرح کے عذاب رکے ہوئے ہیں اور مویشی جو بے قصور ہوتے ہیں کسی طرح شیر شیرخوار بچے جو معصوم ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہوتا ہے تو غرض یہ کہ مصیبت کی دو دو علامتیں ہیں کہ مصیبت برائے عذاب ہے یا مصیبت برائے کرم ہے ایک مصیبت برائے عذاب ہے وہ مصیبت کی علامت یہ ہے جب مصیبت آئے تو بندہ وایدہ کرنا شروع کر دے شکایتیں شروع کر دے یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا اور یا پھر اور گناحوں کے اندر جیسے بعض لوگ کے اوپر مصیبت آتی ہے وہ شراب پانے چلے جاتے ہیں شراب پینے اور زیادہ گناہ, گناہ کے کام شروع کر دیتے ہیں سنیما وی سی آر دل جہلانے کو وہاں چلے جاتے ہیں تو یہ مصیبت برائے عذاب ہوئی اور جس مصیبت پر انسان اللہ کو یاد کرنے لگے اور زیادہ گریہ وزاری کرنے لگے مسجد میں چلا جائیں دو رقع وہاں نماز پڑھ لے اور نماز روزے کی زیادہ پابندی کرنا شروع کر دے اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے تو یہ مصیبت برائے کرم ہوتی ہے مصیبت برائے کرم ہوتی ہے کیوں جس طرح ماں بچے کو دیکھتی ہے کہ کیچڑ میں کھیل رہا ہے تو کبھی کبھار ایک چاٹا لگا دیتی ہے تو چاٹا لگانا جو ہے اس ماں کا یہ بوجہ غضب کے نہیں ہوتا بلکہ بوجہ رحمت کے ہوتا ہے تاکہ میرا بچہ کیچڑ میں نہ کھیلے اسی طرح اللہ تعالیٰ ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے وہ کیسے اپنے بندے کو جو ہے وہ آزاد دیں گے بغیر کسی وجہ کے مصیبت میں ڈالیں گے مشکل میں ڈالیں گے یہ مشکل یہی یہ ہوتی ہے اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع میرے بندے کا مجھ سے رجوع بڑھ جائے میری طرف کو آ جائے کہاں تو ان مٹی کی شکلوں میں اور مٹی کے بنگلوں میں اور مٹی کی گاڑیوں میں اور مٹی کے حرام حلال دیکھے بغیر مٹی کے سوئے چاندی کے اندر تو کہاں جا رہا ہے مجھ دور ہے میرے بندے تھوڑا سا مصیبت پریشانی بھیج دی بندہ فورا دوڑوں پہ کرتا اللہ کے سامنے ہاتھ باہر پھر پھیلا دیتا ہے تو یہ اللہ کو پسند آتا ہے تو یہ, یہ دو, دو علامتیں ہیں تو کبھی مشکل آ جائے تو گھبراہ مت یہی سمجھو کہ یہ حالات میرے لیے انتہائی مفید ہیں جیسے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چار حال سے خالی نہیں جو بھی حالات آتے ہیں وہ چار حال سے خالی نہیں کہ بھئی یا تو اللہ تعالی کا فائدہ ہو بندے کو مصیبت میں مصیبت بھیج کے اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہو تو یہ تو محال ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بالکل کسی کے محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو مستغنی ہے ساری, ساری کائنات سے اللہ مستغنی ہے اور ساری کائنات اللہ کے محتاج ہے تو اللہ کو کیا فائدہ بندے کو مشکل میں رکھے بھائی اور حالات تو سارے اللہ کی طرف سے آتے ہیں ہے نا لیکن اللہ کو کیا فائدہ بندے کو مشکل میں رکھے تو لہٰذا یہ صورت تو ختم ہو گئی یہ نہیں ہو سکتا اسی طرح دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ اللہ کا فائدہ ہو کچھ بندے کا فائدہ ہو یہ بھی یہ بھی محال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولم یا کُلح کوم اور ان کے ہمسر ان کے برابری کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں تو لہذا وہ کسی فائدے اور نقصان سے بالکل بے نیاز ہیں کُلُ اللہ عہد اللہ اسکمت اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں المستنی یا انکل عہد ولمتاج ولئی کلو اہد یہ سمتھ کی تعریف ہے المستغنی انکلی احد وہ ہر کسی ذات سے بالکل مستغنی ہے بل محتاج علی کلو اہد اور ساری کی ساری مخلوقات اللہ ایک اللہ کی محتاج ہے تو ان کو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں یہ صورت بھی نکل گئی پھر فرمایا کہ نہ تو بندے کا فائدہ ہو نہ اللہ کا فائدہ ہو یہ بھی محال ہے اس لیے کہ لو بات ہے یہ لو اور فضول بات ہے کہ نہ کسی کا فائدہ نہیں بس مصیبت بھیج دی تو اب ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ اس میں سراسر بندے کا فائدہ ہو بندے کا فائدہ ہو پر کہ جب اپنی مصیبتوں پہ صبر کے بعد بندہ آخرت میں پہنچے گا اور ان مصیبتوں پہ صبر کے انعامات دیکھے گا تو یہ خواہش کرے گا کہ کاش ساری ساری زندگی ہماری مصیبتوں میں گزرتی ہم صبر کرتے رہتے تو کتنے بڑے بڑے انعامات ملتے دعاؤں کے اوپر تمنا کرے گا کہ دعاؤں کا جو ظہور قبول تو ہوتی ہوتی ہے دعا قبول ضرور ہوتی ہے اللہ یہ کہ کوئی حرام, حرام رسک کھاتا ہو یا کوئی نجومی ہو یا شرابی ہو جو توبہ نہ کرے اس, کا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہے لیکن جو ایسا نہیں کرتا تو اس کی دعا ضرور اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں ظہور میں بندے کی حکمت دیکھتے ہیں بندے کے لیے حکمت دیکھتے ہیں ظہور میں کہ جو بچہ موٹر سائیکل مانگ رہا ہے ابھی دس سال کا بچہ ہے تو باپ سمجھتا ہے کہ ابھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے موٹر سائیکل یہ اپنا نقصان کر بیٹھے گا یہ اپنا ایکسیڈینٹ کر بیٹھے گا اس لیے وہ نہیں جلاتا اس تو یہ بندے, بندے کا فائد بچے کا فائدے کے لیے سوچا نا اس نے ابھی نہیں دی موٹر سائیکل ایسے ہی ہم جو چیز مانگ رہے ہیں تو بندے کو تو کچھ خبر نہیں اللہ کو خبر ہے کہ ہم اس کو یہ دے دیں گے چیز تو مثال کے طور پہ یہ ہم سے دور نہ ہو جائے تو اللہ نہیں چاہتے بندے کو اپنے سے دور کرنا تو یہ بھی رحمت ہوئی کہ نہیں ہوئی اور ایسے ہی ہے ممکن ہے کہ اس میں کوئی نقصان ہو اس لیے اللہ نہیں دے رہے کوئی بھی مصلیحت ہو سکتی ہے تو بندے کی مصلیحت پہ اللہ تعالیٰ نظر کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے نہ دے رہا ہوں تو ظہور جو ہے اس میں دیر سویر بھی ہو سکتی ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے اس کا بدل اس سے بڑھا کے کچھ دے دیتے ہیں اور کبھی دنیا میں کچھ نہیں دیتے بلکہ اس کا بدلہ آخرت میں اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ اسی پر بندہ دیکھ کے تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی ہے ہم نے تو دنیا کی ضرورتوں کو اور خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے کہ یہ نہیں ہوگا بنگلہ نہیں ہوگا تو زندگی کیسے گزرے گی فلاں کام نہیں ہوگا تو زندگی کیسے گزرے گی یہ پڑھائی نہ ہوگی تو زندگی کیسے گزرے گی بھائی یہ مقصد زندگی نہیں ہے یہ ذریعہ ہے ٹھیک ہے منع نہیں ہے آپ کمائیے بھی کھائیے بھی خوب اور پڑھیے بھی سب کچھ کام کیجئے بس ایک کام نہ کیجئے کہ جہاں اللہ کی ناراضگی ناراضگی پوشیدہ ہو وہ کام مت کیجیے باقی سارے جائز کام کیجیے تو غرض یہ کہ اس پر مصیبت پر صبر کرنا اس سے درجات درجات کی بلندی ہوتی ہے اور کبھی دل سے شکر کرنا نعمتوں پر شکر اچھے حالات آ جائیں کوئی نعمت مل جائے فوراً اللہ تعالی کا شکر ادا کرو تو شکر سے یہ کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو ترقی ہوتی ہے اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے دی ہوئی نعمت کی قدر کر رہا ہے میرا شکر ادا کر رہا ہے باپ اگر بچے کو, کو کوئی چیز دے ہدیتاً اور وہ بچہ جو ہے وہ جبہ دے مثال کے طور پہ اور وہ بچہ فوراً جبے کو پہن کے باپ, باپ کا شکریہ ادا کرے ابا آپ کا شکریہ آپ نے اچھا جبہ باپ خوش ہوگا نہیں ہوگا تو اس کو اور زیادہ لا کے دے گا کہ یہ بچہ میری قدر کرتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندے کے شکر پر اس کے خوش ہوتے ہیں اور لائن شکر توں لازی بننا کوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے تو یہی ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ہے کہ مشکلات اور حالات کے اوپر صبر اور نعمتوں پر شکر بس راستہ ساتھ اے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا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 اب بیت تیار بو یہ ہے تیرا فضل کرنا میری اب بیعت تیار بو یہ ہے تیرا فضل کرنا تیری رضا میں جینا کیا ہے جو آپ شیر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں جینا یہ ہے کہ جو اقدامات اللہ تعالیٰ نے بندے پر لاگو کی ہیں کتنے آسان آسان اعمال ہیں بھائی دین بہت آسان ہے مشکل ہمیں اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے معاشرے میں اور اس ماحول میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا اور حقیقی زندگی سے ہم بہت دور ہو گئے ورنہ دین تو بہت آسان اور بہت مزیدار ہے بتائیے نماز پڑھنا کون سا مشکل کام ہے بھائی دس پندرہ بیس منٹ لگتے ہیں بڑی سے بڑی نماز میں عشاء کی نماز کتنی نماز ہے بھائی عشا کی نماز بہت سے لوگ سترہ رکعت سن کے گھبرا جاتے ہیں بھائی چار فلف پڑھ لو دو سنت موقع پڑھ لو اور تین بتر پڑھ لو بس یہ کتنی ہو گئی نو رکعت ہو گئی ہے نا نو رکعت یہ ادا کر لو بس اور اسی طرح جو ہے دوسری نمازیں کتنی ہلکی ہلکی نمازیں تو نماز پڑھنا کون سا مشکل کام ہے ستائیے کو یہ تو نہیں فرمایا کہ دو دو گھنٹے کھڑے رہو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کہ ہمارے یہ فلاں وظیفہ کرو فلاں وظیفہ کرو کچھ بھی نہیں اتنا ہلکی نماز اور مختصر کہ تین دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیا رکو ہو گیا تین دفعہ صبح ربی العلی پڑھ لیا ہاں اگر آپ کو شوق پیدا ہوتا ہے تو آپ اپنی ذاتی جو انفرادی نماز ہے اس کو طویل کر سکتے ہیں جتنا جتنا چاہے طویل کر لیں لیکن فرائض کو دیکھو مختصر یعنی جماعت کے ساتھ امام کو بھی چاہیے کہ مختصر تلاوت مختصر اور مختصر رکو مختصر ترین سجدہ یہ سب بالکل ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ بالکل جب جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھاؤ تو ہلکی نماز پڑھاؤ لیکن اپنی انفرادی زیادہ پڑھنا ہے شوق ہے سجدے کا روپو میں رونے کا تو آپ ضرور اپنی انفرادی عبادت میں جتنا چاہو اس میں کوئی پابندی نہیں جتنی چاہو تلاوت کرو جتنا چاہو روپو میں رکو جتنا چاہو سجدے میں رکو تو سارے دین کے احکامات بہت آسان ہیں تو یہ جی اللہ کی رضا میں جینا ہے کہ جو کام دیکھو جیسے زکوٰۃ ہے اب 40 چالیس, چالیس روپیہ اللہ نے دیا تو اس میں سے ڈھائی روپیہ مانگ رہے ہیں لوگ زکوات دیتے ہیں دینے میں مشکل معلوم ہوتی ہے لوگوں کو زکات دینا تو یہ یہ سوچنا چاہیے جس کو مشکل معلوم ہو کہ بھئی یہ ایک لاکھ دیا تو ڈھائی ہزار مانگ رہے ہیں تو یہ ایک لاکھ کہاں سے آیا یہ نہ دیتے تو ڈھائی ہزار نہ مانگتے بھائی جس کے پاس جو صاحب نصاب نہیں ہے اس سے تھوڑی زکوت کا مطالبہ ہے یا جس کے پاس نہیں ہے پیسہ اس سے تھوڑی زکوٰۃ کا مطالبہ ہے لاکھ دیا تو ڈھائی ہزار مانگا जब जब जब जब जब जब जब چالیس ہزار دیا تو ڈھائی ہزار مانگا اس میں سے ڈھائی فیصد مانگا چالیس وا اس کا مال کا چالیس وا کا مانگا تو یہ یہ کون سا مشکل ہے بھائی یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ باقی ساڑھے ستانوے جو دیا ہے وہ, وہ کس نے دیا ہے وہ سو میں سے ڈھائی روپیہ مانگا ہے نا چالیس وا تو دین جو ہے بہت آسان ہے تو غرض یہ کہ یہ احکامات مثبتا گویا اللہ کی رضا میں جینا ہے اور اللہ کی رضا میں مرنا کیا ہے کہ جن کاموں سے اللہ تعالی نے منع فرمایا جیسے نامحرم کو دیکھنے سے منع فرمایا رشوت لینے سے منع فرمایا قیبت کرنے سے منع فرمایا اور بدنگاہی کرنے سے منع فرمایا بدگمانی کرنے سے منع فرمایا دیگر اخلاق رزیلا سے منع فرمایا چوری سے منع فرمایا ڈاکے سے منع فرمایا قتل سے منع فرمایا مسلمان کو ایذا پہنچانے سے منع فرمایا تو یہ سارے کے سارے احکامات یہ انسان کے فائدے کے لیے بھی تو ہیں یہ بھی تو سوچو کہ اگر ہر انسان یہ تہیا کر لے کہ آج سے میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے نہ زبان سے نہ ہاتھ سے المسلموں من المسلموں المسلمون مل لسانی ہی ہو جاتی دو چیزوں کا ذکر ہے حدیث پاک میں کہ زبان سے بھی بعض اوقات ایسے کلمات انسان نکال لیتا ہے یا منہ ہی چڑھا دیتا ہے تو یہ منہ چڑھانے سے سامنے والے کو تکلیف ہوئی تو یہ زبان سے ہاتھ سے آج سے تہیا کر لے تو بتائیے معاشرے میں کس قدر فلاح پیدا ہوگی کتنی محبت ایک دوسرے سے پیدا ہو جائے گی اور آج ہمارے اندر اس قدر یعنی کام ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہم یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ ہماری ذات سے کس کس کام سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے مثال کے طور پہ ہماری گاڑی ہے موٹر سائیکل ہے ایسی جگہ کھڑی کر دی جہاں رستہ لوگوں کا بند ہو گیا یا کسی گاڑی کے بالکل ساتھ ملا کے کھڑی کر دیا بےچارہ گاڑی والا آیا اب وہ دیکھ رہا ہے میں گاڑی کیسے نکالوں نہ آگے کر سکتا ہوں نہ پیچھے کر سکتا ہوں انہوں نے بائک کھڑی کی اور چلے گئے اپنے کام سے یہ لوگوں کو تکلیف دینا ہے راستہ بند کر دینا لوگوں کو تکلیف دینا ہے اور گاڑی میں موٹر سائیکل میں تیز آواز لگانا سائلنسر صحیح سے نہ لگانا پھٹ پھٹ کرتے جا رہے ہیں اب بیچارے لوگ کان میں انگلی دے رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو بعض دفعہ ہمارے گھر سے قریب سے بھی اور آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا اب رات کا وقت ہے وہ اٹھڑ پٹر کرتے چلے جا رہے ہیں نیند سے اٹھ گیا کوئی آدمی یہ اذیت دینا ہے اور اذیت دینا آرام ہے مومن کو ایزا دینا آرام ہے تو اور, اور بہت سی باتیں ایسی ہیں ہم غور کریں اپنی زندگی کے اندر بہت سی باتیں ایسی سامنے آئیں گی کہ ہماری ایجاد سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو یہ سب کام جو ہے یہ چھوڑ دے یہ سب گناہ چھوڑ دے اور جذبہ یہ پیدا کر لے کہ اللہ میں مر جاؤں گا جان دے دوں گا لیکن آپ کو ناراض نہیں کروں گا تو یہ اللہ پر مرنا ہوگا مرنا کیا ہوا کہ جذبہ پیدا ہو جائے ہم جان جاتی نہیں ہے جذبہ پیدا کر لو نس کی جان نکلتی ہے نس ہے دشمن نفس ہمارا دشمن ہے اور کیا کام ہے اس کا ان نسل امار تم یہ نفس جو ہے تمہیں برے برے کاموں بسکو فرمایا کہ یہ بروزن بچھو کے ہے یہ ڈنک مارتا رہتا ہے ہر وقت یہ ہر وقت برائی برائی سکھاتا ہے اور انسان جو ہے اس سے مغلوب ہو کر برائی کر بیٹھتا ہے تو یہ نفس جو ہے دشمن ہے تمہارا تو فرمایا کہ نفس کی جان نکلے گی دشمن کی جان نکلے تو ہم خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے غم غم آئے گا دشمن کی جان نکلتی ہے تو ہر عقل مند آدمی خوش ہوتا ہے کہ واہ ہم نے دشمن کو پچھاڑ دیا دشمن کو غم پہنچایا تو اس کو غم پہنچاؤ کہ یہ اس سے جو ہے روح کی روح کو شادہ نہیں ملتی ہے نفس کو غم ہو مگر روح کو شاداں پایا روح جو ہے شاداں ہوتی ہے تو غرض یہ کہ نفس کی جان نکلتی ہے پھر ملتا کیا ہے مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیم جاں بستان نہ دو جان دے ہے کہ نفس کی آدھی جان اللہ تعالی لیتا ہے نفس کی جان تمہاری جان نہیں چاہیے نئے تیرا دل نئے تیری جان چاہیے ان کو تجھ سے خونِ ارنا چاہیے بس دل کی بری خواہشات کا خون کرنا ہے جائز خواہشات کا نہیں جائز خواہشات جتنی سے تعداد ہو پوری کرو لیکن حرام ایک بھی نہ کرو گناہ ایک بھی نہ کرو اور یہ جذبہ پیدا کر لو تو فرمایا کہ نیم جان بستان نہ دو سچ جاں دہت اونچ در وحمت نیات عادت کہ وہ جو وہم میں نہ آ سکے وہ مزہ اور وہ, وہ قرب اللہ تعالیٰ اپنا عطا فرماتے ہیں نفس کی جان نکلتی ہے کہ سو جان عطا فرماتے ہیں سو جان جان میں سو جان آ جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسی پٹتا نہیں چھوڑ دیتے کہ بندہ بس ناجائز خواہشات کا خون کرتے رہے اور روتا ہی رہے نہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب مزہ عطا فرماتے ہیں اس کے قلب کو گلستان بنا دیتے ہیں میری آزر رحمۃ اللہ علیہ کا کیا زبردست شعر شعر ہے آ, از لب ناد سب بوسار رسید از لب نادیدہ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہیں لیکن قلب کو ایسے بوسے عطا فرماتے ہیں سو سو بوسے اطا فرماتے ہیں از لب نادیدہ سب بوسار رسید منچ گویم روح سے لذت رشید جب بندہ اللہ کے راستے میں اپنا دل توڑتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 سو, سو لبوں سے پیار لے رہے ہیں دل کا پیار لے رہے ہیں اور میں کیا بتاؤں روح سے لذت کشید کہ میری روح نے کیا لذت کشید کی ہے کیا لذت میری روح کو ملی ہے یہ یہ ملتا نام تو یہ ہے تیری رضا میں مرنا یہ تیری رضا میں جینا یہ تیری رضا میں مرنا میری اب دیت پہ یارب یہ تیر کرنا یہی عشقوں کا شیوا یہی عاشقوں کی عادت یہی عاشقوں کا شیوا یہی عاشقوں کی عادت کبھی گر یا او بکا ہے کبھی آ سرد برنا کبھی گر یا او بکا ہے کبھی آ سرد ورنہ ایسی طرح سے ممکن تیرا سے گرنا کبھی دل پہ سگر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا یہی ایشو کی علامت یہی ایشو کی زمانت یہی ایشو کی علامت یہی ایشو کی زمانت کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی دل میں یاد کرنا کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی دل میں یاد کرنا عاشق مجھے خدا کی یاد سے غفلت نہیں ہو سکتی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتا وہ تیرا ذکر ہے میری زندگی بھولنا میری موت عاشق کو جو ہے اللہ کو بولانا ممکن نہیں ہوتا بحال ہوتا حاصل میری میری کا حاصل میری زیست کا سارا شکو میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا میں نے یوں ہی کو ہاتھ نہیں گھما دیا بھائی تب آپ لوگ اللہ کے عشق کو محبت میں آئے ہو کسی اور کام سے رکھ تو بس میرے بھی میری بھی بیس کا سہارا ہی تھے ودن میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے اگر اللہ یہ نہ دیتے تو میں کہا جاتا اس لیے میرے لیے آپ لوگ بڑے قابل قدر اور بڑی محنت ہے حاصل میری زیادی کا سہارا میری زندگی حاصل میری کا سارا تیرے عاشقوں میں دینا تیرے عاشقوں میں مرنا تیرے عاشقوں میں دینا تیرے عاشقوں میں, تیرے عاشقوں میں, تیرے عاشقوں میں مرنا ہمارے والا رحمت اللہ علیہ کبھی ہمیشہ سے یہی ذوق رہا کہ کبھی تنہا رہنے کو پسندی نہیں تھی ہر وقت حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کے گرد اللہ کے عاشقوں کا ایک جمگھٹا لگا رہتا تھا جیسے شہد کی مکھی شہد پہ اور پھولوں پہ رہتی ہے نا ایسے ہی حضرت والا کے خودام اور محبت کرنے والے ہر وقت حضرت والا کو گھیرے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی عشق و محبت کی ہر وقت باتیں ہوتی رہتی تھیں اصلاحی باتیں بھی ہوتی رہتی تھیں کبھی جو ہے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے کبھی ہم, ہم نے بھی اپنی زندگی میں کبھی حضرت سے دنیا کی باتوں کا کبھی ذکر نہیں سنا اشعار اتنے میں پڑھتا ہوں کبھی اس کے اندر کوئی دنیاوی مناظر کوئی دنیا کی محبت کہیں دکھائی دیتی ہے سوا اللہ کی محبت کے کچھ کام نہیں تھا حضرت میں میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سارا میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سارا پھر آ شو میں گینا تریا شکوں میں مرنا پھر آ شو میں مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار گو مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار گو تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ گے در پہ مرنا تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگے در پہ مرنا جب تک کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق نہیں ہوگا وہ عشق و محبت اللہ کا آ نہیں سکتا فرمایا کہ سیر زاہد مولانا دیکھیے سیر زاہد ہر مہے یک کرو را سیر زاہد ہر یک یکرو درا سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ کیا مطلب اکیلے تنہائی میں عبادت کرنے والوں نازمت کرو اپنی عبادت سے اللہ کسی اللہ والے سے کسی ٹوٹے ہوئے دل سے تعلق کر لو کسی ٹوٹے ہوئے شکستہ دل سے اپنا تعلق کر لو پھر مزہ دیکھو فرمایا کہ سیر زاہد تنہائی عبادت کرنے والا ایسا ہے کہ اللہ کے راستے میں اس کی مسافت ایک دن میں ایک ماہ میں ایک دن طے ہوتی ایک ماہ میں ایک ماہ کے مجاہدات اور ریاضات کے بعد سمجھ لو کہ اس نے مثال کے طور پہ ایک دن کے مسافت طے کی اور سیر عارف یعنی جو اپنے دل کو شکستہ کر کے اللہ کی معرفت اور محبت کو پا گیا ہر دمے تخت شاہ وہ تو تخت شاہ یعنی اللہ کے عرش اعظم کی تو چکر لگا رہا ہے کیا پرواز ہے عشق کی یہ ہے عشق کی پرواز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 تیرے آ شوں سے سیکھا تیرے سنگے درف ملنا تیرے یہ تیریتیں ہے یہ تیری مدد کسدہ یہ تیریتیں ہے یہ تیری مدد صدقہ میری جان نوا کا تیرے غم پہ صبر کرنا دیکھو یہ جو کوفیقات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہم پر صبر کرنے کی ہو یا تعات بجا لانے کی ہو یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے صبر کی تین قسمیں ہیں اور صبر و اللہ کے تعات پر صبر کرنا یعنی نماز کے لیے جانا ہے تو اب وضو بھی کرنا ہے پاکی بھی اختیار کرنی ہے وضو بھی کرنا ہے رات کپڑے بھی پہننے ہیں مسجد تک پیدل جانا ہے یا جیسے بھی جانا ہے یہ سب تعت پر صبر ہے کوئی کام ہے مشغولیت ہے مصروفیت ہے کمزوری ہے لیکن اللہ کا حکم ہے پورا کرنے جا رہا ہے یہ تو کے اوپر صبر ہوگی اس صبر و عالت کا اور اسبر فلمبہ کوئی مصیبت آگئی پریشانی آگئی اس پہ صبر کیے ہیں کیونکہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بھیجی دی ہے یہ حالات تو اس میں یقینا ہمارا کوئی فائدہ ہے یہ اسصبر فی المصیبہ اور اسبر عن ماسیہ یہ سب سے اہم جز ہے صبر کا کہ معصیت پر صبر کرنا گناہ پر صبر کرنا گناہ کا دل چاہ رہا ہے لیکن اپنے دل کو روک دیا اپنے دل کو روک دیا ایک شعر یاد آ گیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر بہت سنایا ہے ایک, ایک شاعر تھا مومن خام مومن اور ان کے ایک دوست تھا اس کا نام تھا آرزو تخلص آرزو تھا تو آرزو اور ان مومن خام مومن میں بڑی گہری دوستی تھی لیکن جب مومن خام مومن کا تعلق ہوا کسی اللہ والے سے اور ان کو معلوم ہوا کہ یہ آرزو کو دوسرے فرقے کا ہے بگتی ہے تو اس سے دوستی ختم کر دی لیکن چونکہ پرانی دوستی تھی بہت گہری دوستی تھی تو ہر وقت اس کی یاد آتی تھی تو کیا شیر کہا واہ کیا شیر کہا کہ لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں اپنے دل کو سمجھا رہے ہیں اے دل تو کیا چیز ہے لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں مومن نہیں جو آرزو سے رکھے ربط رکھے آرزو سے مومن نہیں جو ربط رکھیں آرزو سے ہم کیا زبانی شعر ہے ایک تو آرزو کا نام آ اس سے بھی ہے لیکن دل کی آرزوؤں کے خلاف بھی یہ شعر استعمال کرو لے آرزو کا نام حرام خواہش کا تُو نے جیسے ہی مطالبہ کیا تو دل کو نکال پھینکوں گا تُو دل کیا چیز ہے میں اللہ کا غلام ہوں دل کا غلام تھوڑی ہوں لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں مومن نہیں جو رب سے رکھے ہیں آرزو سے ہم ناجائز خواہشات سے ہم ربط نہیں رکھتے ہم دل کو نکال پھینکیں گے ہم اللہ کے غلام ہیں سل کے غلام نہیں ہے تو یہ جو توفیقات ہوتی ہیں یہ سب اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا ذرا اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہٹ جائے تو بس بندہ کہیں سے کہیں گمراہ ہو جائے یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی توفیقات بندے پر ہوتی ہیں جو مانگنے سے ملتی بھی رہتی ہیں اور ان میں ترقی بھی ہوتی رہتی ہے تو مانگنا بھی چاہیے غرض یہ کہ انسان کسی نیکی پر اپنا کمال نہ سمجھے گناہ سے بچ گیا تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے آپ کی توفیق سے میں گناہ سے بچ گیا یہ تیری عنایتیں ہیں یہ تیری مدد کا صدقہ میری جان کا تیرے بم تب کرنا یہ تیری عطا ہے یا رب یہ ہے تیرا جبہ یہ تیری عطا ہے یا رب یہ تیرا جلد بننا جلد بنہا ہی چھپا ہوا جذب یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ان کو اس کو اللہ کی یاد آنی شروع ہو جاتی ہے اللہ کے سامنے سر رکھنا شروع کر دیتا ہے گریا گزاری شروع کر دیتا ہے محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد جائے پہلے اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا ہو جائے اس کو جلد فما لیتے ہیں پھر اس کا راستہ طے ہوتا ہے یہ تیری یا تا ہے یا رب یہ ہے تیرا جلد بنہ میرا نال ندامت تیرے سنگ گل کرنا میرا نالے ندامت تیرے سنگ گل کرنا میرا ہر فتا پہ رونا ہے یہی میری تلافی میرا حل فتا ہے یہی میری تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عقوب کرنا تیری رہ میرا جل ماپ کرنا تیری شان جب ہے یری بند پروری ہے تیری شان جب ہے یری بند پروری ہے میرے جانو دل کا تجھ کو ہم واد کرنا میرے جانو دل کا تجھ کو ہم واد کرنا ساتھی کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو خطر آہ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو خطر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا اس اہل دل سے تعلق ہو جائے اہل عشق سے تعلق ہو جائے دیکھو عشق جو ہے جب کسی کا آ جاتا ہے تو بندہ کچھ نہیں دیکھتا یار دنیاوی عاشق مجاز کا حال دیکھ لو کہ کسی سے عشق کو محبت ہو جاتی ہے ساری برادر لان تان کر رہی ہے کہ ارے تو کیا کر رہا ہے کام رہا ہے مٹی پہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے فاجہ صاحب کا شعر ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے جو تم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں تو نگاہ ہے گھٹیا چیزوں پہ تو مر رہا ہے تو بڑھیا چیز کو چھوڑ کے گھٹیا چیز پہ مر رہا ہے تھوڑے دن کے بعد اس کا حسن تغیر نہ آ جائے گا حسم سب بگڑ جائے گا دانت اکھڑنے لگیں گے اور آنکھوں پر بارہ نمبر کا چشمہ لگنے والا ہے چہرے پر جھریاں پڑنے والی ہیں میرا کیا ذوق ہے فرماتے ہیں مولانا دوں رحمۃ اللہ علیہ ہم چوفرقے میں لے ہو سوئے سما ہم چ فرقے لے ہو سوہ سما منتظر بنہاد دیدہ بر ہوا دیکھو فرمایا کہ جو پرندے کا بچہ ہوتا ہے جیسے ہی پیدا ہوتا ہے ہمیشہ دیکھو گے کہ اس کی پرواز کیونکہ وہ اڑنے والا اڑنا اس کا مقدر ہوتا ہے تو اس کی نگاہ ہمیشہ آسمان کی طرف رہے گی چاہے کتنا ہی چھوٹا بچہ ہو آپ دیکھ لینا کبھی کسی پرندے کا بچہ کبوتر کا ہو مینا کا ہو کوئی بھی ہو جب وہ بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو ہمیشہ اس کی نظر اوپر کی طرف چین چیزوں کرتا رہتا ہے آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور جس کی مقدر میں اڑنا نہیں ہوتا جیسے گائے, گائے بیل بھینس ٹانڈ اور ہاتھی وغیرہ یہ ہمیشہ ان کی نگاہ نہیں چھی تو فرمایا کہ جو ہم چرقے میں لے وہ سوئے سماں فرق کہتے ہیں وہ چھوٹے پرندے को کے بچے کو تو اس کے ابھی پر بھی نہیں آئے لیکن آسمان کی طرف نگاہ رہتی تو فرمایا کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے ددم حسینوں کا بھر رہا ہے میرے ذوق کو کیا ہو گیا تو کیا گھٹیا چیزوں کے پیچھے پڑا ہے ابھی یہ حسین جو ہے خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن ان کے ڈسٹیمپر کی خاطر کیا شیر ہے میرے رقطر ان کے ڈسٹیمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ ارے یہ ڈسٹیمپر ہی تو ہے ورنہ اندر سے کیا ہے اندر وہی چیز ہے تمہارے بھی سانس کی نالی ہے پھیپڑے ہیں کلیجا ہے اور دل ہے اور یہ سب اچڑیاں جن کے اندر گو ہوا ہے اوپر ہی تو ڈسٹیمپر ہے ان کے ڈسٹیمپر کی خاطر اتنی گھٹیا چیز کے لیے جو فنا ہونے والی ہے اگر قبر قبروں میں قبروں میں کیڑے کھانے والے ہیں اس کی خاطر راہ پیغمبر کو مت چھوڑو اللہ کے راستے کو مت چھوڑو وہ حی اللہ ازل باقی ہے باقی پر مر جاؤ تو تم بھی باقی ہو جاؤ گے اور مردہ لاشوں پہ گے تو تم بھی مردہ ہو جاؤ گے مردہ جمع مردہ کیا ہوگا ایک سو مردے بھی جمع کر لو تو مردے کا مردہ ہی ہے اگر اور یہی زندگی کو اللہ پر فدا کر دو کچھ مت دیکھو ہم معاشرے کے غلام نہیں ہم سوسائٹی کے غلام نہیں دفتر والوں کے غلام نہیں اور کسی کے غلام نہیں ہم تو اللہ کے غلام ہیں بس ہر جگہ دیکھو کہ یہاں میرے اللہ کا کیا حکم ہے بس یہ جینا ہو گیا اور یہی مرنا ہو گیا کہ نہیں بھائی یہ میرے مولا کا مولا نے اس کام سے منع فرمایا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا مر جاؤں گا نہیں کروں گا یہ کام بس اس کام کو مت کرو یہ اللہ پر منع ہو ہوگیا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو کر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا ایک دفعہ یہ شیر میں اور پڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اس شعر میں آپ حضرات کی شکر سے بہت مزہ آ رہا ہے میری زندگی کا حاصل میری زیست کا میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سارا تیرے آشکو میں جینا تیرے آشکوں میں مرنا تیرے آش مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا یار بو تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگے در مرنا تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگے در پہ مرنا سی طرح سے ممکن تیری را سے گزرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا اللہ اللہ تعالیٰ قبول تمہارے بھائی ایک گزارش ہے بہت عرصے سے دل میں بھی شدید تقاضہ تھا حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے جو مضامین بیان ہوتے ہیں اس سے بڑا اس سے بڑا کوئی مضمون نہیں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں اس سے بڑا کوئی مضمون نہیں امن افسنوں قول میں من دعا اللہ اس سے بڑا کوئی مضمون نہیں لیکن اللہ کی محبت سیکھنے کے ساتھ ساتھ علم بھی تو ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں اللہ کی ناپسندیدہ ہیں تو ماشاء حضرات صاحب بہت جو ہے وہ ع رکھتے ہیں اور خوب ماشاء محنت کرتے ہیں لیکن بعض اوقات آدمی کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی تو توجہ دلانے سے جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے اور خود کہنے والے کو عمل کی توفیق ہو جاتی ہے پانی کا اسراف پانی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ کی مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اسراف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کسی بھی چیز میں اسراف کہتے ہیں حدود سے آگے نکل جانے کو تو پانی کے استعمال میں بہت جگہ بے بےتوجہ دیکھی جاتی ہے جیسے مسجد کے اندر وضو کر رہے ہیں تو جاتے ہی نل کھول دیا اب جو ہے ہاتھ دھونے کے بعد کھلی کر رہے ہیں اور دانتوں میں مسواک یا انگلی سے مل رہے ہیں تو اس پر نل کھلا ہوا ہے تو اول تو نل سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نل کو تھوڑا کھولیں ضرورت کے مطابق اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کھلا نہ چھوڑ دیں جب کوئی عمل کر رہے ہیں جیسے مسوار کر رہے ہیں کلی کر رہے ہیں اس وقت نل کو بند کر دینا چاہیے پانی کو ضائع کرنا بہت سخت محنت کی ناقدری ہے تو اسی طرح برتن دھوتے وقت خواتین دیکھیں کہ بس نل کھلا رہتا ہے اور کام چلتا رہتا ہے اب وہ برتنوں کو دوسری جگہ رکھ رہے ہیں تو بھی نل کھلا وحث نہیں برتنوں کو کھنگالنے کے بعد فوراً نل کو بند کر کے پھر اس کے بعد دوسرا کام کریں اور اسی طرح ضرورت کے مطابق نل کو کھولیں اسی طرح نہانے میں غسل کرنے میں وضو کرنے میں پانی کے اندر پانی کے جہاں بھی استعمال ہے کپڑے دھونے ہیں کچھ بھی کام کرنا ہے تو इसमें اس میں پانی کا بہت خیال رکھیں ضرورت کے مطابق نل کھولیں اور کم سے کم پانی استعمال کریں اور اس کو کھلا نہ چھوڑیں نل کو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اس رات کوئی بھی چیز میں ہو لیکن پانی میں خاص طور سے جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے خصوصاً مساجد کے اندر وضو کرتے ہو لوگ خیال نہیں کرتے مسا کر رہے ہیں تو کھلا چھوڑا ہوا ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے چاہے پانی کتنا وافر ہو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگرچہ دریا پر بھی تم ابو کر رہے ہو یا کوئی کام کر رہے ہو اس میں بھی اسراف جائز نہیں ہے اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنا ضرورت ہے تو اس چیز سے بہت بچنے کی ضرورت ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے نعمتوں میں جیسے ریز کی الین شکت کم لازی رنک شکر کرنے سے نعمت کی قدر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ پانی ضائع نہ ہو بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ٹنکی میں لائن کا پانی آتا ہے بعض جگہ تو وہ کھلا ہوا ہے بس بہ رہا ہے باہر یہ کتنا بڑا اصراف ہے اور دوسروں کا دل, دل بھی دکھتا ہے بعض علاقوں میں پانی دیکھنے کو نہیں آتا ہے کتنی مشکل سے پانی ملتا ہے اور بعض جگہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹنکیوں سے پانی بہ رہا ہے یا موٹر چلا کے بھول گیا اوپر سے پانی اوور فلو ہو گیا یہ سب چیزیں بھی ہم دیکھیں اور بھی جس قسم کے اسراف ہیں ہمارے زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے ہم سب کو تو توفیق دے یہ اس چیز سے بچنا انتہائی ضروری ہے اور انشاءاللہ شاء تعالیٰ اس سے بچنے میں اس کی برکات کا مشاہدہ بھی خود ہو جائے گا انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ قبول فرما اللہ سیدنا سیدنا مولانا مولانا علی صلی اللہ علیہ وسلم بنا تقب المن المۃنا اشحد احد یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا محض اپنے فضل کرم سے قبول فرما لیجیے اے اللہ میرے قبول کو با فرما اللہ آپ کی شان کے لائس حرگز نہیں بس اے اللہ قبول فرما لیجیے اپنی احمد سے اے اللہ افرے یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شکایت آمیں حاصل مشتمل عطا فرما دیجیے یا اللّہ جن جو روگی کی تنگی میں پریشان ہیں اللہ ان کی روزی میں برقت عطا فرما دے آسان حلال اور بابرکت رشتے نصیب فرما دے یا اللہ جن بچیوں کے بچوں کے رشتے نہیں آئے اللہ ان کو رشتے نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے جن کے رشتے ہو چکے ان کے آپس میں پیار محبت عطا فرما دیجیے اولاد صالحہ سے نواز دیجیے جو بے اولاد ہیں اللّہ ان کو اولاد صالحہ سے نواز دیجیے یا اللہ جن کے مقدر میں نہیں کہ اللہ ان کو صبر شکر ساتھ اپنی زندگی کی قیمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے یہ زندگی آپ نے یوں ہی آپس نہیں دی رونے دھونے کے لیے اے اللہ یہ تو آس محض آپ کی اطاعت کا نام ہے اے اللہ اپنی کامل اطاعت کی توفیق سے نواز دیجئے اے اللہ ہم سب کو ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے مجھ کو میرے گھر والوں کو میرے تمام دوستوں کو ان کے گھر والوں کو حاضرین حاضرات کو اے اللہ ولادیقیت کی آخری سب کو عطا اے رب کریم ہم کو خالی ہاتھ نہ لوٹا اے اللہ دنیاوی کریم خالی ہاتھ لوٹانا اپنی توہین سمجھتے ہیں پھر ایسے پھر آپ کو کیسے کریموں کے کریم ہیں اے اللہ ہم کو خالی ہاتھ نہ جانے دیجئے اے اللہ خالی ہاتھ نہ جانے دیجئے آج فیصلہ فرما دیجئے کہ ہم کو ہمارے گھر والوں کو اور تمام حاضرین و حاضرات کو اور تمام دوستوں کے گھر والوں کو اور مسلمان عام کو بھی اللہ آپ اللہ والا بنا دیجئے اے اللہ کے خزانے میں ایک جگہ کمی نہیں آئے گی ہمارا کام بن جائے گا اے بگڑی بنانے والے ہماری بگڑی بنا دے ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے وہ صلی اللہ تعالیٰ خیری خلطی محمد و علیہ اجمعین آمین برحمت آج بھی لے لیجیے اور آپ آپ سے حفاظت کے کارڈ اور یہ صلاح خلاف بھی چاہیے سب کو سنتوں کی کتاب ان کے پاس نہ ہو سنتوں کی کتاب گیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے اور